بسم الله الحمد لله العليك الكبير أهب الإنسان أقلاً وحصه على التفكير وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وآصحابه أجمعين ومن تبعهم بهسان الأيوم الدين مهترم حضرات ديني بھائي وردوستو آج خطبے کا اصل موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقل اپنی سوچ اپنی فکر سے دنیا میں بڑے ہی اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے بڑی ترقی اور روج حاصل کر لیتا ہے کب جب انسان اپنے عقل سلیم کو, کو استعمال کرے اپنے علم کو اپنی معلومات کو اگر وہ انسان صحیح معنوں میں اس پر غور فکر کرے اور استعمال کرے تو ہی انسان کا عروج اور ترقی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے ہمارے اسلاف نے اسی چیز کو اپنانے کے بعد عروج اور ترقی حاصل کیا اور آج ہمارے زوال کا وجہ یہی ہے کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میرا سپائی تھی سوریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا آج ہم غور فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات پر قرآن پر ہم نے ترق کر دیا خوار اگ یہ قرآن شدری تو قرآن کو چھوڑ دینے کے بعد تو ضلیل اور خوار ہوا اور شکایت کرتا ہے کہ دنیا کی قومیں ہمیں ذلیل کر رہی دنیا کی قومیں نہیں تو نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑا اس لیے اللہ نے ذلیل کیا اور اس وقت تک تمہیں عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ دوبارہ اللہ رب العالمین کے کتاب پر غور و فکر نہ کرو اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو اسی طرح رہنوائی کرتے ہوئے فرمایا سورة النہل کیا ہے واللہ اخرجکم من بطونکم من بطون امہات کم لات عالمون شیدن وجعر لکم السمع والافصار والافیدہ اے لوگو اللہ فرماتے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماں کے پیر سے نکالا تو اللہ تعالیٰ مون شیئین کسی چیز کا تمہیں علم نہیں تھا بس اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے اپنے طرف اپنے فضل و کرم سے کر دیا رونا سکھانا تم بھوکھ لگے تم کو درو تو رو کی تمہاری ماں سمجھ جائے کہ ہاں بچہ بھوکا ہے سنڈاس کیے تم کو تکلیف ہوئی تو رو تاکہ تمہاری ماں سمجھ جائے کہ ہاں بچہ پمپر گندہ کیا ہے اس کو صفائی کی ضرورت ہے یہی اتنا علم تم کو دیا تھا اس سے زیادہ اللہ نے کوئی علم نہیں دیا لیکن پھر وجہ کو مسما ول اب تین عظیم ترین نعمتوں سے اللہ نے تم کو نوازا کہ تم نے دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں سیکھ لی جن کا تصور نہیں کر سکتے تھے نمبر ایک واللہ و اللہ کو اللہ نے تمہیں کان عطا کیا کان آج دنیا میں آپ, آپ اپنے ذات پر تجربہ کریں اور دنیا کے ہر شخص پر تجربہ, تجربہ کریں کہ سب سے زیادہ انسان علم حاصل کرتا ہے کان کے ذریعے سنتا ہے استاد کی بات خطیر کی بات لوگوں کی بات سنتا ہے ممکن ہے کہ جو ایک ہفتے میں آپ پڑھ کر کے علم حاصل کریں اور کان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک گھنٹے اور چند منٹ میں حاصل کر لیتے ہیں جسے فرمایا وجا اللہ کو نمبر ایت، علم حاصل کرنے کے تین بڑے وسائل اللہ نے بیان کیا نمبر ایک وزار رقمہ اللہ نے تمہیں چاند دیا سننے کی طاقت دی جس کے ذریعے تم بہت سارا علم حاصل کر لیتے ہو نمبر دوسارا اللہ تعالی نے اس کے بعد تم ولابسارا آنکھیں جو چیزیں آپ کے کان سے کے ذریعے نہیں حاصل ہو چکی تھی بہت ساری چیزوں کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے اللہ نے آنکھ دیا آپ اپنی آنکھ کے ذریعے قرآن پر پڑھ سکتے ہو کتابیں پڑھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور فکر کرتے ہو تو یہ دوسرا وسیع ذریعہ ہے دوستوں علم کے حاصل کرنے کا آہی. اللہ تعالی ہمیں اپنے کان سما و بسر سے علم حاصل کرنے کے توفیق نصیح فرمائے پھر تیسرا اور آخری مرحلہ جو ہے دوستو ورلڈ آف ایدن. یہاں سے شروع ہوا علم یہاں یہاں آیا فلم سب سے پہلا یونیسکان سے دوسرا اس سے تیسرا ان دونوں سے جو آپ نے سیکھا سنا وہ اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے دل میں غور و فکر کرتے ہو ممکن ہے ایک بات تم نے سنا کان کے ذریعے ایک بات تم نے آنکھوں کے ذریعے سنا پھر اس پر غور و فکر کرو اپنا دل اور اپنی اپنے سلیم استعمال کرو تو ہو سکتا ہے ایک بات سے ہزاروں چیزوں کا علم مزید حاصل کر لو اس لیے دوستو اللہ حرب العالمی تینوں نعمتوں کو میں مختلف مقامات اور بیان کیا ہے اور پھر ان شاء سرمایات رکھو انا وسانا ول خدا کلوائے کان آن ہو مسورا میرے بندو اللہ نے تمہیں تین عدیم ترین نعمتیں دی ہیں ایک کان دیا ہے سننے کی طاقت اور دوسرے آخ دیا ہے دیکھ کر کے فائدہ اٹھاؤ نمبر تین ولفیدہ اللہ رب العالمی نے دل دیا ہے اس لیے تینوں نعمتیں بڑی عظیم ترین ہیں قیامت کے دن تم جو سوال کیا جائے گا کلائے کان آن ہو مسولہ میرے بندو یاد رکھو یہ اللہ نے کان دیا جسے سنتے ہو یہ آنکھ لیا جسے دیکھتے ہو اور یہ اللہ تعالیٰ دل دیا ہے جس سے تم تفتر کرتے ہو سوچتے ہو سمجھتے ہو اور ایک بات سے کئی کئی باتیں اور حاصل کر لیتے ہو ان تینوں کے متعلق برا اللہ تعالی سے خوف کرنا ان کا صحیح استعمال کرنا ان کا دے گا غلط استعمال نہیں کرنا کیوں کلو رائے کان ان قیامت کے دن کا قرآن تم سے ان تینوں نعمتوں سے خصوصاً حساب لے گا ان سمنا ولوسا کلو او رائے کے کان ان ان تینوں کے متعلق تم سے سوال کرے گا میرے بھائیوں جن چیزوں پر غور فکر کرنا ہے وہ پوری کائنات ہی ہے پوری کائنات پر غور فکر کرنا ہے لیکن چار باتوں پر غور فکر کرنے کی خاص طور سے اللہ رب العالمین نے تاکیب کی ہے نبی علیہ ربت ہے انہی چینوں کا چینوں چاروں کا تذکرہ کرتے ہیں نمبر ایک اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے اللہ اپنی کتاب پر قرآن پر غور فکر کرنے کا حکم دیا ہے اس قرآن پر غور کریں تدبر کریں تفکر سے کام لیں اور سوچیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں کیا کیا علم دیا ہے اور کیا کیا ہماری رہنمائی کی ہے اور اس نتیجے پر اس, اس, اس یقین کے ساتھ کہ اس سے بہتر تعلیمات دنیا میں اور آخرت میں کسی اور کتاب کے نہیں ہو سکتی رب العالمی نے ساتھ رمایا وا تو بھائی کرن ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے کی طرف مسلمانوں ہم نے کتاب ناطر کی ہے نبی پر اس لیے تاکہ نبی اس کی وضاحت کر دیں اس کی تصویر بتا دیں اور تمہارا کام کیا ہے والا الحم یا اور تم اس کتاب پر غور فکر کرو تفکر سے کام لو کہ آخر ہمارا رب ہم نے کیا کہہ رہا ہے اس کے کیا فوائد ہیں اس کے چھوڑنے سے کیا نقصانات ہیں اس نے ہمارا عروج اور ترقی اور کا کہ کیا سامان مہیا کیا ہے ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے وہ زمانے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ ہو کا اور رسوائی کا, اور کا سب سے بڑا سبب ہے ہمارا رشتہ قرآن سے بہت کمزور ہو گیا ہے مردوں کو پڑھ کے بخشتے ہیں دکان پر برتھ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن ایڈی سے چوٹی پر ہمارے عمل میں قرآن کہیں نظر نہیں آتا میرے بھائیو قرآن پر عمل کرو تفکر کرو فی الفتابی کتاب اللہ وہ خیر الحدی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول حد و محمد اللہ کے رسپول جمعے کو اعلان کرتے تھے اس کتاب سے بہترین کتاب کائنات کوئی نہیں ہے اور اللہ کے نبی مجھ سے بہترین طریقہ اور اس وقت کسی اور کا نہیں ہے تو دوستوں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور کرو نمبر دو تیسری دوسری چیز جس پر بہت ہی زیادہ غور کرنا ہے لیکن اللہ بیان سنمانا اکثر لوگ اس میں لا و سستی کرتے ہیں وہ ہے میرے بھائیوں یہ میرے جو نے ہمارے لیے مستقر کر دیا ہے یہ چاند ہے یہ سورج ہے یہ دریا ہیں یہ جنگلات ہیں ہیں یہ زمین ہے یہ پہاڑ ہیں اور ان میں بسنے والی ساری کائنات کے بارے میں اللہ نے انسانوں کو خداب کرتے ہوئے فرمایا وہ خالہ کرو تم محفل اے میرے بھنڈو تمہارے لیے کائنات کی ساری چیزیں ہم نے پیدا کیا ہیں ان سے تم فائدہ اٹھاؤ اگر رب ہمارا ہمارے لیے سورج اور چاند مسر نہ کرتا یہ زمین وہ نہ کرتا یہ ہمارے مشکر نہ کرتا اور یہ پہاڑ ہمارے کے وہ شکر نہ کرتا تو شاید ہم دنیا کے اندر بہت پریشان ہوتے اس لیے رب العالمین نے اللہ نے فرمایا کرو اے لوگوں اس زمین پر دیکھو اللہ نے کس طرح سے کشادہ بنایا ہے اور اس وقت بڑی بڑی بلڈنگ جتنی اوپر تم لے جاتے ہو اتنے نیچے تک گھساتے اپنی اپنے, اپنے اپنی چیزوں کو ذرا سوچو ان تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں, چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مستقر کیا زمین پر غور کی طرف نمبر دو ری میں نے فرمایا وجہ نفیح رواسیاں اس میں بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اگر یہ پہاڑ ہم پیدا کرنے کے بعد جمانا جیسے تو ایک سمودر تمہیں ایک میٹ کہیں چلنے کی اجازت نہ دیتا لیکن اللہ رب العمی نے سمندر کو باغی رکھا اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا تاکہ سمندر ہمیں ہلا کر کے ادھر ادھر نہ کر سکے اللہ نے فرمایا پھر وزانیہ وان ہارا اور نہاری ہم کیے ہمارا اللہ کا تم ہر قسم کے فرخاتے ہو خریدتے ہو کھاتے ہو استعمال کرتے ہو لیکن فلوں پر غور کرو کہ اللہ خان نے ایک ہی درخت کا ہے ایک ہی پیڑ کا درخت ہے ایک ہی دکان سے تم نے خریدا لیکن اللہ فرماتے ہیں بالکل جو دو نہیں کہیں میٹھا ہوتا ہے کہیں چھٹا ہوتا ہے کہیں تڑوا ہوتا ہے کہیں پیسا ہوتا ہے ایک درخت کے پھل میں اللہ نے ان کے رنگ میں اے اے اے مختلف کر دیا ان کا کا مزہ پیدا کر دیا دنیا کی کون سی عادت ہے کہ تم نے ایک پھل اٹھایا میٹھا نکلا مٹھاس کس نے پیدا کیا اور دوسرا پھل تم نے اٹھایا اس میں تڑوا پر ہے دنیا کے کس انسان نے اسے کڑوا بنایا آپ کا دل کہے گا اللہ شریک ہے سبھی کل ہے سبھی پلین کائنات کے ہر چیز پر غور کرو تو تمہیں یہی کہے گی اللہ شریک ایک ہے کوئی اور بابو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں کو قیام کرنے کے ان غور فکر کرنے والوں کو چاہیے ان پر غور و کریں بڑھتی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا خود اپنی ساتھ پر پر کرو اپنی ساتھ کیسے مہنگا ہوئے کیسے بڑے ہوئے کیسے چھوٹے ہوئے کیسے بوڑھے ہوئے کیسے, کیسے جوان ہوئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب موت آئی کبرستان میں پہنچا دیے گئے رب العالمین نے فرمایا وہ پھر انسو سے رونی پر غور کرو اس لیے کہا جاتا ہے گور و فکر کرنے کے لیے عالم ہے ایک عالم یہ جو نظر آ رہا ہے اور ایک بڑا عالم انسان کا اپنا جسم ہے پوری کائنات کا اللہ نے ہمارے جسم پیدا کر دیا ہے اس کے اندر کون سی چیز پیدا کی ہو ہے لیکن کسی ڈاکٹر سے پوچھے جس نے غور فکر کیا ہے آپ کی آنکھ میں پتا نہیں کتنی لائنیں اللہ نے بچا کی ہے پھر وائرنگ کر دی ہے پھر اللہ نے آنکھوں آخ میں بلا پیدا کی اس لیے جس کی آنکھ اللہ چھیرے دوبارہ تسے آنکھ نہیں دے سکتا وہ پھر افلا ہے یہ رو کی ساری مخلوقات انسان کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں ہر ایک کا غور و فکر کرو نہ افلا عالم کو رو نا بھی نہیں کہ پیدا کیا نبی رحیش کا ہر جمے کو تقریباً سوریہ پڑا کرتے تھے کیوں دور فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے افلا گروہ وہی لل جیوالی کئی فروسیبت وہی لل کی کئی فرسوتی ہے ذرا دور کرو کس سواری میں سوار ہوتے ہو اس کو اللہ نے پیدا کیا آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا زمین کو دیکھو کو ستاہ بنایا ہے اور پھر اللہ رب الحض میں فرمایا کائنات کو غور کرو نبی بھی رہس بند اسی لیے ہر جمعے کو تقریباً صورت پڑھا کرتے تھے میرے بھائیوں ان تمام چیزوں پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی مخلوقات پر دور فکر کر کے اپنے سانس اپنے کمال آپ کو پہچاننے کی توفیق میں سے فرمائے اکولوں کو ریحانہ وہ ستر اللہ انکل بیمات الحمد المحت وسلم دور فکر کرنے کے بڑے فوائد ہیں دور فکر کرنے والوں کو پتا چلتا سے دو فائدے سے سارا ذکر کرتے ہیں نمبر ایک انفیروات والا وقت راستی ون نفیت ان کے لیا انسان جب اللہ تعالی کی مخلوق پر دور کرتا ہوں تو اس ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ کی قدر اللہ کا کمال اللہ رب الدی کی کمریائی انسان کے دل میں آتی ہے پیدا ہوتی ہے غور فکر کرنے کے بعد اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اسی لیے صحاب رضوان اللہ مجمعین کے بڑی جھما سے وہ کا بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے ضیاء ایمان تفتر اگر کوئی کلمہ کو اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہے اپنے ایمان کو بہانا چاہتا ہے اپنے ایمان میں چھوڑے پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہ سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے کیا بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی مسلوکات پر دور و فکر کرنا تبدیل کرنا تو ایک بڑا فائدہ یہ ہے دوستوں یقین پیدا کرنا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جڑا پیدا ہوتے ایمان بڑھتا ہے ایمان بہت تازہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دور و فکر سے استفادہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی نمبر دو میرے بھائیوں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انسان دور وقت مغ... اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پکڑتا ہے تو دنیا میں دنیاوی اعتماد سے بہت ساری چیزوں کے ایجادات کا پیدا کرنے کا بنانے کا اللہ تعالیٰ راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں اسی لیے اگر آپ پیچھے جائیں تو دنیا کی ہر بڑی چیز آج تک اگر کسی نے ایجاد کیا ہوگا تو اس کے پیچھے کسی مسلمان کا ایمان اجتماع ہوا ہے اللہ <سؤال> رب تو فائدے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفید میں سے فرمائے ارحان آدمی جو مقد ہو کے قرضوں کو ادا کر رہے ارحان آدمی جو گولے بٹ کے مدد کرائے ارحان فرمائے اور جس شہر میں حاقب شہر حفظ اللہ رب العالم امراض سے وہ کام تھے جس نے آپ کی رضا ہے امت کی بھلا وطن کا ہر احسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں غلط امت کا نفس وطن کا کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو امر احمان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں اللہ سارے مسلمان کو امن و احمان کا گہوارہ بنا ہر ہر بالا سے بچا لے الحمد رول ممن مسلم عباد اللہ رحمكم اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے